تم سے قامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے اس مانو ہے وہ رزمے میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے عیسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب دیکھ کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے اس حلکن بہت لوگ جانتی نہ ہو